يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم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 جس کا مفہوم محض جد و جہز سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا مجاہدہ کا لفظ مقابلے کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور خدا سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے اس طرح یہ آیت بندہ مومن کو ہر محاذ پر چومکھی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے ایک طرف ابلی سے لئین اور اس کا شیطانی لشکر ہے دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے چوتھی طرف وہ غلط مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام ہیں جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا متی بنائیں بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکل لیا اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا متی اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے لہذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام معنی و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما ہو ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا چلا جائے ان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 مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا سیری قو سو دیا ہوں میں جزب نلم اللہ عزیز الحقی اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا وبینا ہے چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ سرقے کا اطلاع خیالت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے ایک ڈھال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں بروایت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دس درہم بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تین درہم بروایت انص ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ درہم اور بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوتھائی دینار ہوتی تھی اسی اختلاف کی بنا پر فقہ کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے امام ابنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی دینار اس زمانے کے درہم میں تین معاشے ایک صحیح ایک بٹا پانچ رتی چاندی ہوتی تھی اور ایک چوتھائی دینار تین درہم کے برابر دا. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا کھانے کی چوری میں قطعیت نہیں ہے اور ست عائشہ سے مروی ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے نہیں سیدنا عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے ان ماخذ کی بنیاد پر مختلف عائمہ فقہ نے مختلف چیزوں کو قطعیت کے حکم سے مستثنا قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترکاریاں پھل گوشت پکا ہوا کھانا خلا جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطعیت کی سزا نہیں ہے نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطعیت کے قائل نہیں ہیں اسی طرح دوسرے ائما نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا فمن تاب من بعد ظلمه فإن يتوب عليه إن غفور پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا سول بندہ بن جائے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 اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں اس نے آپ کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا اسے معاف فرما دے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 كاللذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 اور آخرت میں سخت سزا اے پیغمبر تمہارے لیے بائی سے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں یعنی جن کی ذہانتیں اور سرگرمیاں ساری کی ساری اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار رہے اور اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے یہ لوگ تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے جان بوجھ کر حق نگل رہے تھے نہایت بے و جسارت کے ساتھ جھوٹ فریب دغا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے جو کامل بے بےغرضی کے ساتھ سراسر خیرخاہی کے بنا پر عام انسانوں کی اور خود ان کی فلاح بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا ان کی حرکات کو دیکھ دیکھ کر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کوڑتا تھا اور یہ کُڑنا بالکل فطری امر تھا جب کسی پاکزہ انسان کو پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ محض اپنی جہالت اور خودغرضی اور تنگ نظری کی بنا پر اس کی خیر خواہانہ مسائی کو روکنے کے لیے گھٹیا درجے کی چال بازیوں سے کام لیتے ہیں تو فطرتاً اس کا دل دکھتا ہی ہے بس اللہ تعالی کے ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے کہ ان حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے بلکہ منشا دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ دل شکستہ نہ ہوں ہمت نہ ہاریں صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے چلے جائیں رہے یہ لوگ تو جس قسم کے ذریعے اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں ان کی بنا پر یہ ربش ان سے عین متوقع ہے کوئی چیز ان کی اس روش میں خلاف توقع نہیں ہے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں اس لیے سچائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے جھوٹ ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے ہیں کیونکہ ان کے نفس کی پیاس اسی سے بجتی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کے آمیزش کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائیں سن گن لیتے پھرتے ہیں اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مجلسوں میں اس لیے گشت لگاتے پھرتے ہیں کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے دشمنوں تک پہنچائیں دوسرے یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے اور افطرا پردادیاں کرنے کے لیے مواد فرام کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا ہے اصل مانی سے پھرتے ہیں یعنی تورات کے جو احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی بدل کر من مانے احکام ان سے نکالتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو یعنی جاہر عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے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 جو خود پاکیزگی کا خواہش بند ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اسے پاکیزگی سے محروم کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے اللہ پاک کرنا اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا سمعون للكذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ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 ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کے باقاعدہ رعایت نہیں بنے تھے بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہیں کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ عضل قانون مجبور نہ تھے لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں یہاں خاص طور پر جس مقدمے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندان میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا تورات کی روح سے ان کی سزا رجم تھی یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے استثناء با بائیس آیت تیئیس اور چوبیس لیکن یہودی سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ کیا جائے چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے رجم کا حکم دیا انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گزے پر سوار کرنا آپ نے ان کے علماء کو کسب دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا لیکن ان میں سے ایک شخص ابنیہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا خاموش رہا آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی کسب دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی کہ کیا واقعی تورات میں ذرا کی یہی سزا لکھی ہے اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ ذنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سردرد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیا کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں مو کالا کر کے گدے پر الٹے منہ سوار کیا جائے اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا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 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا سکہ جمع رکھا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدئی تھے اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے تھے جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو بشدت انکار تھا اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس کی خواہشات پر ہے جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے اور جسے معد اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ حاصل ہو جائے جو ان کے منشاہ کے مطابق ہو